کے جناب قبلہ محترم حضرت صاحب کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غصے میں کہے کہ میں نے تم کو ایک طلاق دی تو کیا طلاق ہوگی اور میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں کیا حکم ہوگا اور ان کا دوسرا سوال بھی یہ ہے کہ حضرت صاحب آج کل شادی بیاہ میں جو ہے یہ خواتین ناچ گانا تو کرتی ہیں تو اب ان کو کیسے روکا جائے یا اس بارے میں کیا حکم ہے جزاک اللہ خیر جی میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ غصے میں ہو طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے کبھی ہستے کھیلتے خوشگوار موڈ میں تو شاید کوئی طلاق نہیں ہوئی ہوگی ایک طلاق دی تو ایک ہی ہوئی دو کو دی تو دو ہوئی تین دی تو تین ہوئی جتنی طلاقیں آدمی دے گا اتنی ہی طلاقیں واقعی ہوگی ایک دی ہے تو ایک دے گا اگر عدت کے دوران رجوع کرے تو کر سکتا ہے عدت کے بعد دوبارہ نکاح اسی عورت سے کر سکتا ہے اور دوسرا عورتیں گانا بجانا کرتی ہیں تو میں غلط کرتی ہیں گناہ ہے کیسے منع کرنا ہے یہ تو ہر شخص اپنے ہی جانتا ہے کہ میں نے اپنی عورت کو کیسے منع کرنا ہے اور جیسے دوسرے کاموں سے منع ہو سکتی ہیں ایسے بھی ہو سکتی ہیں آدمی کرنے والا ہو صحیح اور اگر آدمی خود ساتھ لگ جائے تو کیسے وہ منع ہوں گی کوشش کرنی چاہیے کی طلاق میں ڈی اے کی طرح ایک لاکھ اللہ ہو اچھا نو نو یس ایک لاکھ حضرت علی رضی اللہ تعالی ہو کے پاس یہ ایک فتوہ آیا کس نے اپنی بیوی کو سو تلاک دی تو آپ نے شاید سنا تین تلاک سے بیوی حرام ہو گئی باقی ستانوے اپنے سر پہ اٹھا لے ایک تلاخ کری تو تین سے تو حرام ہو گئی اب باقی جو ہیں وہ یعنی نڑانوے ہزار نو سو ستانوے تلاقیں جو ہیں وہ اس آدمی کے سر ہیں جو اس کو گناہ ہوگا زیادہ تلاس واقع ہو گئے ایک لاکھ کیا نئے تین تلاش کے چونکہ ایک لاکھ میں آتی ہیں تلاش واقعی ہو گئے